روزہ جہاد یہ باقی چار جئی ہیں یہ دی رہی توحید و رسالت دی گل دی رہی بس لا اللہ توحید کریے محمد رسول اللہ جسالت توحید و رسالت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 جنہوں دل صرف مننے والا جانو اور مانو, مانو جنیا صرف جاننا تو مننا سی کھوکھا سی جانا تک ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا پہنتا اندو کوئی شہر نہیں صرف یہ شہر تو آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی زبان ہے حال شریف لا تو سا مطلب یہ ہوئی ہے لا لا محمد تو یہ کلمہ شریف مطلب بنیا آپ سرکار جو تکلیف آئی جناب سامنے شہبت جو آئی سامنے نے آخر ہجرت کرنی پہ آخر دروازے بند ہو گئے گھر ہوئے لیکن کی وجہ ہے کہ کلمے پڑھا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 رسولہ کرم سے کوئی دعوی کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خامیا سن کوئی یہ دعوی کر سکتا آپ کے مقابلے خوبیاں یہ تو انہوں کے دربار کے کتے برابر بھی نہیں ہو سکتے کی وجہ کی وجہ سجن گل ایک ہے لا محمد الرسول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 سلطانی صاحب سو گیا اللہ وہ جڑی گل وجہ جی میں ظاہر کی تو غلط ثابت ہوگی بھی وہ وجہ نہیں بڑھ سکتی کی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 تاکہ تیرے اگے جڑا دھوکھا تیرے اگے جڑا ہجاب رکھا ہوا تغا بازی تیرے سامنے کھلے تنافقت روپان جائے بادشاہ ایسا مقصد <تصفح>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 سمجھ نہیں آئی واہ... نہیں اے بھی میں وضاحت کروں آ گئے کہوا اے ہے ظاہر باطن مختلف منافقت اے... منافقت, اے... پہ... منافقت اے... اے... اے... اے... اے... اے... باطن طور پہ دعوی باتنی جڑا ہے حقیقت بالکل کلمہ مشرکانہ شہر جڑا ہے مباحثہ وہ عبداللہ بن بلو بائی صفت بالکل منافقی پوری پائے گا یہ خلاصہ ہے گل سمجھا جائے جی. الہ یہ الہ. بڑا جان لفظ ہے ہاں جی یہ مانے اگر کڈو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 وہ صرف اللہ ہے یعنی دوسرے لفظائے ہیں عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمام شانہ مالک ہے حقیقی مالک ہے تمام شاندہ جن اللہ کے اور عبادت کا مستحق ہو کیوں ہے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 رب ہونا ضروری ہے رب کا خالق ہونا ضروری ہے <تصفيق> رب خالق یہ نہیں ہو سکتا خالق ہوگی پیدا کرے کر دیں چڑھ دیں ہر چیز کا خالق ہے کتوں خالق شروع کرتا انسان کی کہڑے سرے انسان کہڑے سرا کات آخے گا اے اے او دا、او دا, او دا او مخلوق نہیں اور وہ اس کا خالق نہیں تو کام ہے میرے تک جو کچھ لے خلق دا سلسلہ خلق خلق ہے وہ ہے نسبت اور تعلق جہا خلق دا وہ پورے دل <سؤال> ہے ہر ہر شاید وہ جیوے جیو بن رہا بند رہا بن رہا آخر تک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 حقیقت فرق کوئی نہیں ہر خالق رب ہے ہر رب خالق کیا آز... مطلب رب خالق ہے خالق رب یہ ہو سکتا خالک رب نہ ہو سمجھ نہیں آئی آز... نہ مڑا بڑا لگتا نہ انہوں آز... نے تو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 جو برا ہے جو برائی پہ کرائی شرح حکم نہیں جو شرح کا گل سمجھ لگی اپنے برابر اور یہ جب دو حکم نے نا یہ ہی اللہ واسطے خاص نے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 گاہ گہ اظہار بوٹی ہاں جی مدینے کا ہرم فرمایا جڑے ہینڈ اس ہر بوٹی کے علاوہ دوسرے جڑے حیض مدینے دیا فرما. اللہ تعالی ما نو حرم بنایا تو او دی حرام ہے محمد حرام. ایتو حرام. ایتو حرام. ایتو حرام. لیا. اتیع اللہ, الرسول الرسول اللہ فرمات اللہ کا حکم مانو وہ الرسول اور رسول کا حکم مانو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 اور حضور جوڑے پانچ میں صدقہ ناچیز نا تو دراز کھولے گا حیدر وید حق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشتہار اپنے عقل شریف آج کے بغیر بھی حق یہی ہے اور یہ قرآن کی نظم بتا رہی ہے اپنے اشتہار اصول اصول فکر میں مسئلہ کیا ہوا ہے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 سمے <تصح> لگی ہم یہ تو نہیں دعوی کرتے کہ مشیت مصطفیٰ اور مشیت خدا ایک ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مرضی مستعفی مرضی خدا ضرور <تصح> <تصح> <تصح> اور وہ بھی آداب بن بانی پہ آخدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرما دیا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 आपने फरमाय करो तुम क्या करो सुम्मा माशाला हो सुबा रसूल हो अल्लाह यानी हर हज सोच है साढ़े बच्चे पास जान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 اللہ تعالیٰ فرمائی تما کہ من اور جو اللہ چاہے پھر اس کا رسول چاہے پھر اس کا رسول چاہے جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے تو جب آ گیا پھر وہ جڑے سور سن میں اور تو واہ بھی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 دے بھی کرتے رہی کر کر کہ کرتے سنک پہ جی کرنا پیاب اکھ کھولتی سر بھابیاں دے اگر پوری دنیا دیا کتابیں سب تو بڑے سورا دیا کتابیں لالی میرے دکان بنانتی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 کہ آقا نام صلی اللہ چپ جس طرح گستاخی نہیں جان کے گستاخی سی کیوں کہ وہ کہتے تھے رائے آرواہے سا چو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 آپ خاموش رہ اقدام نہیں کرتے واہج کا واہج آئیے باہ بواہ کرو تھی آخیا کرو اور پھر آخر بھی کچھ مارن لگ پے تو پھر پھر نہ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 لگی جدو کوئی مرد ہے اس شریق ہوں شریق آ کے شو را کہا دے کیوں شورا کہاں ہوں پاو حصہ برابر نہیں ہوں گا ہسہ گٹ وی گئے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 جنہیں میں تعلق عقیدہ عقیدہ ماننا لا فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبرن کلمہ مت پڑھاؤ کیا مطلب اگر جبرن کلمہ پڑے گا تو گناسے کہ آ گئے اندروں کو روے گا کافر تو تیرے گھر پر پالنا کا فائدہ کی ہو لہذا جبرن کسی کو کلمہ مت پڑھاؤ رہا مسئلہ امور سلطنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام کا وہ فرنگی بھی جبر کر د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 असला बदमाशी सारी पासे करो मैं वेखना सवेरे किने अपने अख्तियारे कानून तो चल देंगे तेनों ने शरा नबी समझाई किसी سورا نے سور مہور بھی ہے تو کوئی عالم سنے پتی بچے کوئی ختم نہیں لگا کوئی شر لگا کو ندی پاکرا باندر آپ نے پتا اے کھانے میں نہ چیز سوال اٹھایا نہ پورے دنیا پتر چاہتا توڑ کر لو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 چبر جب راستے خوش ہونا بچا مار گشتی گشت کریں گے یور میں قانون آپ بنتے پھرتے ہیں جہاں نہیں میرے گا چتر مارا گے بنتے پھرتے کریم عزت ہیں مستفا کرو نزت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 पता <forgiving himself> नहीं खेड़िया इसे खाते रखी ऐसा तेरे तीन गुट पैरा جانے گیارے اپنے ضرور رواں لیکن یار دوست قربانی کی گل ہوگی اے روئیے پھر مو فے مو سو خیر وہ فریاد نہیں ہوا نچنا ہوتا اپنا اس طرح ہی نچنا ہوتا اس تیاری نہیں ہوا ٹون کے لوگ روح نچتی ہے طرف ہے یار روح کا نچنا بس روح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 اسلام کا بھی ایک نظام ہے کریے کی مجبوری یہ ہے کہ اسلام کے نظام کو کے نظام ایچ, نیکی روکی جاتی ہے بدی پھیلائی جاتی وہ تو جبر ہند ہے مگر نیکی روکنے کے لیے برائی مجھا.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 حکومت کی آپ کا ایسا نہیں کرتے ہو جاتی اللہ وہ موومین اتوں پچھڑی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 اور حکومت جبر کرے گی کار واسطے ادھر کا جبر قبول مذہب محفوظ کرنا بالکل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 آلم امر عالم والے لیکن بچے دونوں بچے دونوں کی مننی پڑی وہ دسے آپ من وہ کراوے نا چیز کا مشورہ یہی ہے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 حقلرماندی مدد میرا حق ہے اپنے حق پچھانا پچھاندہ جب سنو شرم نہیں آتا چل <سؤال> پھر میں بھی تو رولی جانا تو موہم کا حق موہم واسطے آپ تو سا حق ہے سا وہ مدد کروں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 ہو تو, تو میں اپنا ٹھیکہ یاد رکھنا سمجھ لگی امر میرے کو آ گئی کنجھا دیتے ہو جس لیں لا اس لیے لا رب اللہ لا ہاکم کیوں حک میں بھی اسی کا ہے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 کہ یہ حکم کافر ہے سجدہ hmm, hmm, hmm. <laughs> <laughs> کر رہا ہے مسلمان hmm, hmm. بنتے آئے تو بتدے نہیں کبھی بت سجدے کرنے رب نے کرنا آخیا بھی کوئی نہیں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 راب آخ راب کے کرو آخ راب کے نہ کرو وہ آخ مقابلہ اس لیے ہونا جسے مقابلے کا حکم ہونا تو شرک, شرک, ہے. شرک, شرک تو کیا بن جائے گا شرک تو شرک بن جائے گا اس شرک کہڑا ہو جائے گا تشرک آتے اس شرک ہے احکام میں بنا جی جی ہے جا تو ہر کوئی آب کا اختیاری نہیں ہیلا نہیں دے لیکن شریعت کا اختیاری جو جو جو ہے بولو اختیار کی اختیاری جائید ہلال ہر فرد واجب تو اگر کے مقابلے میں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 لا لا بس یہ ماہ سن ابو جہال کی برادری اربی تھی وہ سارے پور جانتے سن اور سمجھ گئے اور سا چدرا گئی <تصفح> خالی ہر شاہی لوگ ہے یہ مانا سی بچ رسول اللہ مجبور کیتے گئے صحابہ ہجرت پاکستان کا مطلب کیا لا اے لا ربا لا معبودا اور وہ رکھی کڑے نہیں لا یہ کٹ کے پاس چلیا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 ہو کی ترقی ایسا نہیں کرو گے ترقی کے سکو کیا سور ہے سورا سر لانسی ہر میاں مسلمان نیان میں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 تو دنیا نہیں لگ تو لگنی تو لگنے والا سمجھ نہیں لگی ماب, ماب gale, ]UM سمجھا لگا بارا سمجھ آ کہ نہیں آئی ہوں اس لانتی پتہ سی عبادت لوگوں جے آیا یا مارن گے یا مر جان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 <تصال> دا قد شریف حضرت مسعود دا جی میں بیٹھا طول نظر آ رہے اک طول حضرت دا کد شریف دا سی آپ کھلوتیا ایڈے لگتے سن جی میں من بیٹھیا منو ساڑی فکا ہنفی کا بہتا حصہ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 فکر نگاہی سمجھ. کرے یہ سوال آزم کی حدیث پڑھی میں بھی پڑھی سمجھی کہ میں سمجھی بیٹھا یا وہ سمجھی بٹھے بہتے بگاڑت لوگ بہتے نے گھر سارے بغیر بنی کیوں نے پیچھے چلیے گل ہو سال بڑیا نہیں سو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 چشتی میں جی آپ سن سڑکا یہ جو آدمی بھی کہ تعلیم سی یہ آئی جوڑا پلو چین والے پیاری کہ آئی سرکار پتا کوئی نہیں برطانیہ کی خیال ہے پتا نہیں جی جانتے سال کہی جتنے والا وہ سی نیا اتنے والا وہ بل برطانیہ فرما دن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 فرمایا یہ رمز اور اشارہ اسی کی طرف ہے جب سکیل ہوں یہ بھی روح مک گئے کہ سوا دے پیچھے چلنا پوری دنیا جہالت چنی ہے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 میرے بھی کھائی سوا دیا میں پھر انہیں پونے کے منہ والے جواب دے چرکار سوال <تصال> آگے اپنے نیجت مراد مرضی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 چینا لفظ آیا ہے لگا چلو کبھی تو سمجھا دوت ہے سمجھ نہیں سی آ سال بعد <could be> <motherfabilitation> <lab unexpectedly> <Yin haya> <tang>.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 فکیر مدینے مدینے والے فکیر فیل دکھ مدینہ, مدینہ والا فیض نہیں دیکھ لو ایمان کر کے آبی اوی فیض دن جی ہزار من... دے صرف سو پتری دے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 بس بارا <سؤال> جی اقیدا سا <سؤال> آکا ہو سڈیا اکھان تو ادھر ادھر ہوئے باقی ہو گئی ساری گا مدین موبے بھن کے کافر سا بےمان سا منافق کوئی تک جاہل سن سب کو آ میں لگا کا کھانا جیسے اس کرم نوازی کی سارے کوئی دوست بھی عقید والی گل اسپا دیتی ہے کہ چشتی عقیدہ پڑا میرے پا جمجھ آ جل بھی تو میں آف بولے سات بہت پیا وہ بھی نی نہیں وہ بھی نی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 ور نارا طریقہ ہے شہید حدیث ابن شریف میں بیان ہے مکمل وہ سنی ایک دال پھر ہو سنی ہون دال پھر ہو سنی بہت کچھ سنی لیکن اس مقت واسطے صرف افی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 جو لوگ خواب میں بیداری میں دیکھتا یہ عقیدہ اتوں بنا یہ منافقت کوفر بربادی کی علامت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 میرے ورگا نہ کھاؤ گے تو ہوگی اتبا میں اربھی نہ کریں تب اے ہے عجیب کر سارا کچھ میرے تہوار پہلو آتے میں سمجھنا مجھے پیڑیاں ٹھوکنا ایماندار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 استاد دی کرے تھوڑا کرے جی کرب نے فکیر سوگل بہ جانا تو جتی شگرد دی سیدی کر کے تیروں قسم خدا بھی کر کے آنا دل دی جیتی دی توہین ہو گئی میرا کمی نے ہاتھ لگ گیا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 ان شاء اللہ ہوگا نہیں کروبے جنیا گلا میں کیتی بیٹھا یہ سارا تاروں دیا اللہ داری بے کماری کا لال آ کے والی چیشتی گل کر دیا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 زندگی ظاہری ہے مقتو مکتوار مرگ ہے وارسوں کری لگی آئے کھڑے بوے آ یار معافی دے یار غلطی ہو گئی ہے لگنے بوے جا کے معافی منگنے آپ معافی دو بھی دے تو اپنے حق معاف کرا مارن سیاسی صرف ابھی پوچھ سرکار ہے ایک سیاست ایک بات نہیں ہے تیسرے کہ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 پی <laughs> <laughs> جی تہذیب کے لفظ بول رہے ہونے تو شرارت یہ سیاست نہیں <laughs> تھی آپ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 پر پیڑے بھی ہیں ہوں پتا کیا؟ ایک کی آ جماعت بنائیے میں مشورہ دینا ستن والے سن متوجہ جماعت کی والی تاریخ اگر تبھی کرے نمازی نہیں وہ جڑی وہ پڑھنے گا تو ٹھیک ہے کہباب تو صحیح ہے دے نا بھائی دے نمازی نہیں یہ جواب ٹھیک ہے <کی> <تصفح> جو <آبتے صحیح> <تصفح> نا نکا میں کرنے پورا خود من امیر جنہیں رب مست ماری وہ نہ خدا جوگا نہ دنیا جو گا باندھر یا باندھر جن میں وردی رکھائی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 हाथ जोड़ना, जोड़ना यार मैं हाथ जोड़ना यार तू मेरे हाथ लो यार बिना <coughs> आखो जो झगड़ा वो वो जान दी पर एक मुसलमान आखना छो सारी नदी की बेजती बड़ी होती काफिर आखे यार बे फुदू मुहम्मद क्या मोहम्मती ने मुहम्मद होनी सर यार कख नी जो रहा सामान जीवन जगह छड़ दिया वेख मैं हाथ जोड़ गई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 برطانیہ بھی مانے امریکہ ماننے آ کے بھی ایسا سارا کچھ چل دا ہونا چلتا سورا کا سورے بل جا آتے ااریامج کافر مشرت جہاں آ کے سارے نہیں مانتے وہ بھی لانتی مشرت کافر جا کے من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 میںرتی میرے منہ پہ جی ہی نہیں چاہیے وہ منیا نصیب والیا چہرہ دیکھ لے سارے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 بےچارے مول بس یہ پڑھتے رہے اس اگا تو اگا مجالج کسی تھان سے استعمال کر لین وسما اتے لکھا کس میں کہ ویسم کے سم چلو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 تلوار دیتی مطلب دال کا کالا کالا سمجھ نہیں آپ سمجھیا کیوں غیر صرف ایک گل کا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 سانک کرنا رہے سورا سور پھوے داڑھی رکھے ایڈی لگی چڈیا بھی چو پھیر کے ماتے چل لو سمجھ نہیں نماز پڑے تاج تاج لوٹے پڑ کے کھلوا ستا نماز نہیں پڑھتا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 لت لگ رہی تر مناسب اپنا بنے لانتی سور ایسے بھن چوک پک د اسلام جات شامل کر دی گئی اسلام میں فرق کیا جمن بڑے مفتی شاخوادی بڑے پوچھ اور اسلام میں فرق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 بڑا منی چلا بڑا چلاوے سانو مسلمانی لہنت مسلمان میاں شیر ربانی فرما کرتے تو بہلیو بستا گوش سی فرما دے سر وہ بے لیو مسلمان در کتاب دس تے مسلمان در آه آه آه دو لکھ دی لانے فقیران کریے کتوں بنا دے فکیر میاں سات کو فرما تو بے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 پتا لگ دنیا میرے تو جسدار یار ان پنگے لو چنگا میں جنہیں مکان بھی سوچ لو کم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 चर्चे च बंद फटे इन आखिया प्रोफेसर शहीद होना आखिया हमें बहुत इन बात अफसोस परेशानिया चर्चे पेशा बारे हजूर अच्छा मुर्गे ताबूत इन्हें दिते ने यानी बजुर्ग जो तो है उस पेशाव बारे च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 توحید فتا پوچھا اسے شرک فی الاحکام یہ شرک فی الاحکام میں مبتلا ہے یہ شرک کہ آ شرک فتا شرک فی اتا آخ فرما برداری دا شرک آک کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں کسی کو شریک حکومت ٹھیک ہے تو مزاج ہی نہیں سکو کلمے کی شای نہیں تو نہیں